بسم شنارحمن ورحمہ اللہ صحمد العلّہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفی الرواشہ واٹس اپنواشہ اور باقی تمام سامعین برادران خارن سب کو مچھل بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ ہے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو سینتیس پبلک پینتالیس ہے ہاں جی تین سو جو ہے شروع سے لے کر ابھی تک دعوت شریف کے دروس کی تعداد ہے اور پینتالیس جو ہے دعا صبح کا درست نمبر پینتالیس آل کے کانوں پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو انشاءاللہ دو پیراگراف کا دو دعا نمبر پیراگراف دعا صوبیہ کے پیراگراف نمبر آٹھ یعنی آٹھواں اللّہ ہم اس میں دعا نمبر بارہ اور تیرہ ان دو دعاؤں کا اللہ کو توجہ کوشش کروں گا توجہ دینے کی تو دعا نمبر پیراگراف نمبر آٹھا آٹھ پیراگراف نمبر آٹھ کا دعا نمبر بارہ یہ ہے سبحانہ ذیل جودی دی و ہاں جی ایک پیراگراف یہ ہے اس تیرہ نمبر جو جی ہے سبحانہ ذیل ہے بتی ان دو دعاؤں کا انشاءاللہ شاء اللہ عبل کو توجہ دے دوں گا تو سبحان کا معنی مانا لوگوں کو متعدد بار کر چکا ہوں پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی میں اللہ کو پاک و پاکزا جو ہر عیب و نقص سے پاک و پاکزا قرار دیتا ہوں سبحان کا معنی اللہ کی ذات ایسی پاک ذات تھی جو ہر قسم کی نقص کمزوری عیب سے پاک اور منزہ ہے کیا تو میں لکھیں پاک اور منزہ ہے وہ ذات جو کہ صاحب ذیل جوتی و ہے زی جو ہے آپ لوگ پھیلے بھی بڑھا ذو زو زی زا مختین ہوتی ہے تینوں کا معنی ذو یعنی صاحب اردو میں والے ہاں صاحب المال مال والے ذیل مال عربی میں مال والے ظلمال مال والے اس معنی میں آتا ہے تو ذی والے صاحب کے معنی میں جوت جو ہے الجود سخاوت احسان عربی لغذ میں جوت کے معنیٰ سخاوت اور احسان کے معنی میں اور جادا یہ جود وجود لغت میں لکھا احسان کرنا ہاں جی احسان کرنا احسان کرنا یہ لغات کے معنی ہے تو ہاں جی اس کا فعل جو ہے جوت خود جوت کا لفظ جوت مظر ہے سخاوت سخاوت احسان معنی میں کیا ہے سخاوت کرنا احسان کرنا اس کا فیل جادہ یا جوو جادہ ماضی یا جود جودن ہاں جی سخاوت کرنا اس کا معنی ہے معنیٰ ہے مذہب جو سخاوت کرنے کے معنی میں سبحانہ ذل جوت یعنی پاک اور منزہ واللہ جو صاحب جوت ہے صاحب سخاوت ہے صحابت فرمانے والا احسان فرمانے والا ہے ہاں جس سخاوت کے جو ہے انتہا کا مالک ہے احسان کے انتہا کا مالک ہے اس سے بڑھ کے اس کا انداز میں نہ کوئی صحاوت پیشہ ہے نہ کوئی احسان فرمانے والا تو سبحان ازل جودی صاحب جود اور کرم پاگونے والا جو صاحب جود ہے صاحب حنج صاحب سخاوت اور احسان والا ذات احسان فرمانے والا زیادہ یہ جود وجود سخاوت کرنا اور اول کرم کرم جو ہے معنی لغت میں اس کے کئی معنی کے ایک معنی سخاوت فیاضی کشادہ دلی کرم کا ایک معنی یہ معنی کے اور دوسرے معنی مہربانی ہاں جی یہ معنی بھی کیا ہے تو سبحانہ ذلجود و الکرم اب تجمے کیا ہوگا پاک و منظہ ہے وہ اللہ جو صاب احسان کیونکہ جود کا ایک معنیٰ صاب احسان ہے اور فیاض و سخاوت فرمانے والا ہے ہاں جی اللہ پاک و منظہ وہ اللہ جو صاب احسان ذل جو ہاں جی ولکرم کرم کے معنی میں سخاوت بھی آیا ہے فیاض بھی آیا ہے تو اپنی دونوں کی تجمے میں ڈالا ہے فیاض جود کے معنی میں آتا ہے کرم میں فیاض بہت زیادہ جود وہاوت کرنے والا ہاں جہاں بلا غرض و غائط اللہ بندوں کے ساتھ احسان اور لطف و کرم عناج فرمانے والا تو اس لیے تجمیر کے پاک اور منظع و اللہ سبحانا زل جود جو صاحب احسان اور فیاض و ثقافت فرمانے والا ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات تو جوت اور کرم جو ہے عام انسانوں میں جوت اور کرم میں یہ فرق ہے کہ سخی وہ صاحب جوت و سخا وہ جوت سخی و جو سخی ہیں جی سخی و صاحب جوت اور وہ شخص ہے سخی کہیں یاد میں سخی ہے یہ صاحب جوت ہے تو وہ شخص ہے جو خود بھی کھاتا ہے ہیں خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اس کو سخی آزمی سائے و جوت کہتے ہیں اور سائے کرم جو ہے یعنی کریم سے جب لے جائے اس کی صفت کریم تو وہ شاہ سے جو خود نہیں کھاتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے ہاں جی خود بوکا رہ کے بھی دوسروں کو کھلاتے ہیں جیسے حلبۃ علیہ السلام نے ہاں جی مولا علی السلام خاطمہ زہراسن نے کرمین گھر کے خاطمہ حدت فضا ان تین نے تین دن روزہ رکھتے ہیں نظر کا لیں تینوں دفعہ تینوں دن شام کے وقت ایک دن سیر ایک دن یقین ایک, ایک دن جو ہے مسکین آتے ہیں اور افطاری سب ان کو دے دیتے ہیں سب بھوکا روزہ رکھتے ہیں ایسے ہنسیوں کو کریم بولتے ہیں زبان میں خود بھوکا رکھے ہوئے دوسروں کو کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو وہ کاغذات ہے جو خود نے خود نے فرمایا وہ ہو مولا تو وہ کاغذات ہے جو کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں اللہ کے کسم کے کھانے کا تو محتاج ہی نہیں لہٰذا اللہ جو ہے تو اس لئے یہاں پر صاحب جوت کا نہیں بہت زیادہ ثقافت فرمانے والا ہاں جی اور کرم جو ہے بہت زیادہ ثقافت فرمانے والا اور سخی اور صاحب احسان تو ان دونوں کے ساتھ میں آیا ہے تو جوت کے معنیٰ صاحب احسان کے معنیٰ کیا اس لیے میں نے کیونکہ لغت میں اس کا معنی احسان کے معنیٰ بھی لکھا سخاوت کا معنی بھی لکھا کرم کے معنی میں بھی سخاوت ہے تو یہ دونوں قریب قریب ہے ایک دونوں الحبہ سانجی تو اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے سخاوت کے اعلیٰ ترین مقام و منزلت کا مالک ہے وہی حصے جو ان اچھے سے فات کو اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے بندوں کو تربیت فرمایا ہاں جی ان ہلاکی کمالات سے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اللہ کے بندوں کو اللہ نے ان کی فضائل ان کے کمالات جو ہے ان کے فضل و عد سے تعلیم دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کی ذات تو وہ ہے وہ بے نیاز بادشاہ ہے وہ صرف کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے تو اللہ جو ہے یقیناً وہ کریم بھی ہے وہ صاحب کرم بھی ہے صاحب اور صاحب جود بھی ہیں اس میں کسی قسم کے شخص ہوا کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے اللہ نے خود فرمایا بندہ مجھ سے مانگو جو کچھ مانا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ میں صاحب جود و کرم ہوں میں ہمیشہ دینے کے لیے تیار ہوں ہم تو علامہ اقبال شملائی ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہے نہیں راہ دہلاؤں کہ منزل ہے نہیں کوئی آئے مانگیں اسے اللہ تعالیٰ کو آ میں یہ شکایت نہیں ہے اگر ایک بندہ ہر روز کوئی چیز مانگتا ہے دن میں دس دفعہ کوئی چیز مانگتا ہے یا مختلف چیزیں مانگتا ہے اللہ کو یہ شکایت نہیں بندہ تم مجھے بار بار کیوں مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات پہ نعراض سے بندہ کیوں مانتے ہی نہیں ہیں نہ مانگنے پہ اللہ نہ ضرور ہے بند اللہ سے نہ مانگے لیکن مانگتا ہے اصرار سے مانگتا ہے بار بار مانگتا ہے ہمیشہ مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھ سے مانگو اور وہ دینے کے لیے تیار ہے ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل نہیں ہے راہ دیکھ لاؤں کسی راہ راہ منزل ہے نہیں تو اللہ صاحب وجود کرم ہے وہ دینے کے لیے ہی اس نے ہاں جی ساری کائنات خلا فرمایا ہے بندوں کی خاطر خطا فرما اللہ کو تو کس چیز کی محتاج نہیں لہٰذا یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب جود و کرم ہے ان اخلاقی کے صفات کا ہاں جی انشاءاللہ اللہ سے ہی اللہ کے بندوں نے سیکھا ہے اللہ کے انبیاء کی تعلیم و تربیت سے بندوں نے سیکھا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اللہ جو ہمیں جود و کرم کا حکم فرماتے ہیں خود یقیناً جو ہے ان اوصاف کا سے بطور اطلاق ان کا مالک ہے اس کے جود و کرم کا کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ اس کے کی خزانے میں خزانہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے یعنی انتخانۂ ختم ہو جائے تو ایک جو ہے صبحاندہ پیراگراف نمبر آٹھ کے دوا نمبر بارہ سبحانہ دل جو الکرم ہے نی پاک المنز و اللہ منضا و اللہ جو پاک و منضہ ہے وہ اللہ جو صاحب احسان اور فیاض و ثقافت فرمانے والا ہے اس کے بعد جو ہے تیرہواں دعاجے اسپرگر نمبر اٹھ کے سبحان ذی الحت و البہائے سبحانہ کے معنی آپ کو بتا دیا پاک اور منظر بے اے اللہ کے ذات ہمیں تسبیح بیان کرتا ہوں میں پاک بیان کرتا اللہ کے پاک کی ذات کے اللہ پاک, ہے اللہ, پاک ہے اللہ پاک و پاکز اللہ منظر اللہ ہر اے و نقش پاکزا یہ سارے ترجمہ جو ہے مختلف ترجمہ نے کیا ہے سب سے یہ کیوں لغت میں آئی ہوئی چیزیں ہیں تو اللہ پاکر اور صفحان ہے زی وی صاحب والا والہ کے معنی میں آتا ہے ضی ال والبہ وت ہی جو ہے ہی اور وََ لغت میں لکھا ہے ڈر روپ ایک معنی یہ کیا دوسرا وقار اور عظمت کا معنی بھی کیا ہے ڈر اور روب اور وقار و عظمت کا ہے کا معنی ہا بہ ہو یا ہا وطن کی معنی ڈرنا احترام کرنا یہ معنی جو ہے القام و سجدید نامی لغت میں یہ معنی کیا ہے یہاں دعا میں جو ہے روب و وقار و عظمت مناسب ہے صاحب روب دب دبہ والی ذات اور صاحب وقار اور عظمت والی ذات یہ معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات صاحب رو اور صاحب وقار و عظمت والی ذات ہے صبح نزل ہیں بطول بہا یب و بہی یبہا و بہو ہو و یب بہا ان بہا ان منظر ہے خوبصورت ہونا دلکش ہونا یہ معنی کے لغت میں بہی ان کے معنی خوبصورت دل فریپ روشن چمکدار خوشگوار خوش, خوش منظر بہ یہ سارے معنی کیا ہے کتاب القام سمی عربی لغات کی کتاب میں تو یہاں دعا میں جو ہے دلکش بارونق جو ہے یہ دو تجمہ زیادہ مناسب ہے یہ دو تجمہ باقی تجرموں کے مقابلے میں تو اس لحاظ سے جو ہے اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ سبحانہ عاظل ہے و و البہا یعنی پاک اور منظہ و ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ جو پاک اور منظہ ہے وہ ذات جو صاحب وقار و عظمت دل ہے بتی چونکہ وہ نا آپ کو بتائیے اس میں وقار و عظمت کے معنیٰ ہے تو پاک اور منزہ ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ جو صاحب وقار و عظمت اور ولبہ اور رونق و دلکش ہے ہاں اور صاحب رونق و دلکش ہے صاحب وقار و عظمت اور صاحب رونق و دلکش ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ دلکش لے اس سے بڑھ کر کوئی مہربان کا ذات اس کا میں نہیں اس سے بڑھ کر رحیم کو زاد نہیں اس سے بڑھ کر احسان فرمانے والا کوئی زاد نہیں اس سے بڑھ کر بندوں کا آف درگزر کرنے والا کوئی زاد نہیں وہ بے منت ہے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے ہاں جی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو یقیناً جو اس سے بڑھ کے پوری کائنات کی زیبائیاں اسی ذات سے کائنات میں جیتنی بھی حسن و جمال ہے کمال ہے شان و شوکت ہے دبدب سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تو وہ کیوں کر بار رونق نہیں ہوگا صاحب رونق جو ہے وہی ذات ہیں ہاں جی اور صاحب دلکش سے جس کو اللہ کی معرفت ہوگا وہ تو اللہ سے ایک پل بل کے اپنی نگاہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا ابھی نظر سے کوئی چیز نہیں کھا دل کی بسرت نے اللہ کی معرفت حاصل کیا وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں رہتا اللہ کو ہمیشہ خود کو اللہ کے حضور میں حاضر دیتا ہے اللہ کو اپنے دل میں ہمیشہ حاضر پاتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل ہونا اپنے لیے سب سے بڑا عذاب سمجھتے ہیں تکلیف سمجھتے ہیں پریشانی کا موجب سمجھتے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کی حضوری سے خود تھوڑا سا ہٹ گیا تو وہ انتہائی پریشانی عالم میں ہاں جی طلب اڑتے ہیں کہ کی کیوں اللہ میرے ذہن سے نکلا ہاں جی اللہ تو یہ ہے اللہ فارونق ذات ہے اللہ عظیم ذات ہے اس کے عظمت کی کوئی انتہا نہیں وہ عظمت متلقہ کا مالک ہے وہ رونق ملقہ کا مالک ہے ہاں جی وہ دلکش مطلق ہے اور عظیم ذات جمال ملغ ہے کمال ملق ہے حسن ملق ہے اس کی ہر صفت اطلاق کے ساتھ ہاں جی کمالات کی کوئی انتہا نہیں اس پاک ذات میں لہذا یقیناً جو ہے وہ بار و نقذات ہے تو تجمہ یہ ہوا یعنی ہاں پاک اور منزہ ہے وہ ذاتین یعنی اللہ تعالیٰ جو صاب وقار و عظمت دل ہے بطے اور صاب رو نقوہ دل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات در این حال کی صاب رو ب وقار و عظمت ہے بارونق ب دلکش و خوش منظر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کی ذات چونکہ عام طور پر یہ دو صفحت بھی نو متضاد لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جامع ذات ہے اس میں سب چیزیں ہیں ہاں جی وہ ہاتھی کا بھی خالق ہے عظیم پہاڑوں کا بھی خالق ہے تو حقیق جراثیم کا بھی اور چونٹی کا بھی وہ خالق ہے ویسا عظیم ذات ہے یعنی وہ ذات صاحب جلال ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب جمال بھی ہے وہ ذات باریہ تعالیٰ این جلال میں جمال اور اے ن جمال میں جلال ہے ہاں جی یعنی کس قدر دل زیبا و بازمت ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کس قدر جو ہے زیبا و بازمت ہے ہمارا رب اس لیے مولا علیہ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں فرمایا کفہ بھی فخراً انتخن علی ربا واناقن اللہ کا آپ مشالی کو فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ چونکہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا بندہ ہوں یعنی بندہ و غلام ہوں تو ایسے رب و پروردگار کہو ہاں جو تمام عظمتوں اور خیرات کا سرچسماں ہے جو تمام عظمتوں اور خیرات کا چشمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی عظیم اور عظمت والی ذات ہے تو ہماری اس دعا کی جو ہے کلمہ میں دعا صفحے کے ایک ایک میں غور و فکر کریں بندہ اس کے عشق سے سرشار ہو جائے گا محبت میں جو ہے سرشار ہو جائے گا اللہ کا عاشق و والے ہو جائے گا اللہ سے مح شد محبت کرنے والا سچا مومن بندہ بن جائے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان دعاؤں کی حقیقت عظمت کو بہتر سے بہتر انداز میں ادراک کی توفیق دے جام رب العلم